ع یا نبی اللہ علی وب یا نور اللہ اتر غیبر ہی تین سو بائیس فرمان مصطفی جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ماہر ابی نور شریف کے خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں الحمد للہ عزاجل اس سلسلے میں ہم سلام رضا کے عشق بھرے اشعار سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج انشاءاللہ اللہ جو شیر یا اشعار جتنے پڑھے جا سکے میں پیارے علی سلاط اسلام کے قد انور کے بارے میں سنیں گے اور یہ سنیں گے کہ ہمارے آکالی سلا تو سلام کا سایہ نا تھا مصطفی جان میرا خو سلام شمع قد کہتے ہیں کامت کو مرحمت یعنی کرم و عنایت گل یعنی سایہ ممدود دائمی سایہ رافت کرم و مہربانی سعید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت نے قد انور اور قامت زیبا کی بات کی اس چیئر میں اور یہ اکالی سلاد و سلام کی خصوصیت ذکر کی کہ آپ کا سایہ نہ تھا آپ کی ذات پاک تمام مخلوق خدا پر اللہ تعالی کا سایہ رحمت ہے اور اس لیے سائے کا سایہ نہیں ہوتا سبحان اللہ تبارک وا تو نے اپنے پیارے محبوب علی سلاۃ وسلام کے میں اطہر کو کائنات کی ہر شے سے زیادہ لطیف و نظیف بنایا آپ سراپر نور ہیں سنیے چنانچہ پارا چھ سورہ مداح آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہوتا ہے قد من اللہ نور, نور جما کنز ایمان بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب تو ہمارے آکالی سلا تو سلام کہ جس میں اطحر کو اللہ تعالی نے کائنات کی ہر شے سے زیادہ لطیف بنایا دوسری جگہ ارشاد ہوا سور احزاب میں پارا بائیس سور احزاب آئت نمبر پینتالیس چھیالیس را ترجمہ کنز ایمان اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب قرآن پاک نے ہمارے آقا علیہ تو اسلام کے جسم اطحر کو سراپا سراج منیر قرار دیا تو اس مقدس نورانیت کو آئی اسلام نے آپ کے جسم اطہر کے سایہ نہ ہونے پر دلیل بنایا ہے چنانچہ خفائز القبرہ جلد ایک صفحہ اڑسٹ امام ابن صبر رحمتہ اللہ تعالی علیہ اقلی صلاسلام کے خصائص بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی ذات اقدس کے سراپا نور ہونے کی وجہ سے چاند اور سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ دکھائی نہ دیتا تھا مزید لکھتے ہیں بعض محدثین سن نے فرمایا کہ آپ علی صلاحت السلام کا سایہ نہ ہونے کی شہادت یعنی گواہی اکی صلاحت السلام کی وہ حدیث بھی فراہم کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ وجل مجھے سراپا نور بنا دے آ گیا وہ نور والا گیا گو نور والاس کا سارا رو ر ہے آسان کے چاند میں تو تھو کفی کانور ہے صلی اللہ علیہ وسلم آل کی آل دعائے آل نور سنیں چنانچہ ترمزی، کتاب کتابا صفحہ چار سو نواسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار یوں دعا فرمائی اللہ البی و نوراً فی قبری و نورم من بین یدیہ و نورم من خلفی و عن یمینی و نورن ان شمالی و نورم منتاح و نورن في سمری ونورن في بسری ونورن في شاری و في بشری ونورن في, في, بشر في لمی ونورن في دمی و نورن فی عوامی او ہوم او لی نوری نور وج علی نور میرے لیے میرے دل میں نور کر دے میری قبر میں نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے میرے دائیں نور کر دے میرے بائیں نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے نیچے نور کر دے میرے کانوں میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے میرے بالوں میں نور کر دے میری چل میں نور کر دے میرے گوشت میں نور کر دے میرے خون میں نور کر دے میری ہڈیوں میں بھی نور کر دے ام لی نورم نور نور اللہ میرے لیے بہت ہی زیادہ نور کر دے اور مجھ کو نور عطا کر دے مجھ کو نور کر دے آ گیا وہ نور وال گیا چاند میں تو توئی کبھی کانور ہے آسم کے چاند میں تو توئی کبھی نور ہے آ گیا وہ نور والا آ گیا وہ والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور سعان اللہ میرے آقا الا حضرت علی رحمت رب العزت اپنے بہت ہی پیارے رسالے یہ فتح رضویہ شریف کی تیسویں جلد تخریش شدہ اس کا رسالہ ہے نفی الف من اس تنار ابھی نور ہی کل شاہی ان کا مطلب یہ ہے اس ذات اقدس کے سائے کی نفی جس کے نور سے ہر مخلوق منور ہوئی اس دعائے نور کے بارے میں اعلی حضرت لکھتے ہیں اس دعا سے یہ مقصود نہ تھا کہ نور ہونا ابھی حاصل نہ تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا دعا کر رہے تھے تو پہلے نور نہیں تھے بلکہ اس دعا کا مقصود کیا ہے سنیے اس کا حصول مانگتے تھے بلکہ یہ دعا اس امر کے ظاہر فرمانے کے لیے تھی کہ واقعی میں حضور کا تمام جس میں پاک نور ہے سبحان اللہ میرے علیہ حضرت رضی اللہ تعالیوں نے بہت پیاری پیاری روایت نکل کی ہیں چنانچہ خصائص القبرہ محوالہ ترمزی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا دھوپ میں نہ چاندنی میں الوفا بی احوال المصطفی حضرت ابن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا وجہ کیا ہے اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے مگر یہ کہ آپ کا نور آلم افروز خورشید کی روشنی میں یعنی سورج کی روشنی پر غالب آ گیا نا قیام فرمایا چراغ کی ضیام مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا اقالی صلاحت اسلام سورج کی روشنی میں ہوتے تو سورج کی روشنی پر اقالی صلاح اسلام کی روشنی غالب آ باجایا کرتی تھی چراغ کی روشنی میں ہوتے تو چراغ کی روشنی پر آپ کی روشنی آپ کا نور غالب آ بجایا کرتا تھا امام رضین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور انور علی و وسلام کے انوار سب پر غالب ہیں اس لیے آپ کا سایہ نہ تھا فرحان اللہ میرے آکا حضرت لکھتے ہیں محمد الرقانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی شرح میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نور ہیں حافظ رزین محدث رحمت اللہ فرماتے ہیں سبب اس کا یہ تھا کہ حضور کا نور سات تمام انوار عالم پر غالب تھا اعلی حضرت لکھتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ حکمت اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا ہے اس سے کہ کسی کافر کا پاؤں آپ کے سائے پر نہ پڑے اس لیے ہمارے اکالی سلاط والسلام کا سایہ مبارکہ نہ تھا سبحان اللہ یہ بھی ہمارے اکالی سلاط والسلام کے خصائص میں سے ہیں یعنی وہ خصوصیات جو صرف آپ کو حاصل ہیں سبحان اللہ سایہ مرت ممدو سلو اد الحبیب ضلع ممدود رافت یہ کیا ہے نہیں ہمارے اکالی سلاۃ السلام کا سایہ سایہ رحمت دائمی ہے آپ کا سایہ نہیں ہے آپ کے جسم انور کا سایہ نہیں ہے مگر آپ کا سایہ رحمت ہمیشہ ہے سبحان اللہ وہ کسی شاعر نے کہا نا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا جھولیاں بھری جاتی ہیں عالم کی دینے والا نظر نہیں آتا سبحان اللہ تو یہ ول ممدود رافت اب اعلی حضرت تو وہ قرآن سے حدیث سے وہ باتیں اخذ کرتے ہیں پھر اس کو نظم کرتے ہیں تو اشعار کی صورت میں بھی ڈھالتے ہیں سبحان اللہ وہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں اس کا بیان ہے آئیے سنیے اور پھر علماء نے بڑی پیاری پیاری باتیں اس کے تحت لکھی یہ ضلع ممدود کیا ہے آئیے قرآن سنتے ہیں پارا ستائیس سورت الواق آیت نمبر ستائیس تا تیس وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْدُودٍ وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ ترجمائی کنزل ایمان اور دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اب جو علماء نے بہت پیاری پیاری باتیں جو اخذ کیوں سنی کہ ضلع ممدود کی جو صفات بیان کی گئی وہ کامل طور پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں مثلاً اس شجر مبارک کو اللہ تعالی نے اپنے دستے قدرت سے لگایا کیا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی دستے قدرت کی تخلیق ہے اس شجر مبارک کا سایہ جس کا اس میں ذکر ہوا سورہ واقعہ میں کوئی سوار طے نہیں کر سکتا اتنا طویل سایہ ہے علماء فرماتے ہیں محبوب کا سایہ طے کرنا تو کجا کوئی اس کی ابتدا ہی نہیں بیان کر سکتا محبوب کو کب سایہ رحمت بنایا گیا یہی بیان نہیں کر سکتا تیسری بات جنتی ہر نہر اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہے ضلع ممدود علماء فرماتے ہیں سوچو تو صحیح وہ خود کس سے فیض پا رہا ہے جنتی ہر نہر اس درخت کے جڑ سے نکلتی ہے تو یہ درخت کس سے فیض پا رہا ہے جس کی دو بونگے سبیل سبیل ہیں رحمت رحمت ہمارا نبن تو اعلیٰ حضرت عالی نے اکالی صلات اسلام کی ذات بابرکات کو ضلع ممدوز سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ اکالی سلاط اسلام کی وہ ذات پاک ہے جو تمام مخلوق پر اللہ تعالی کی رحمت کا ایسا دائمی سایہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا دنیا و آخرت میں یہی وہ سایہ ہے جس کی چھاؤں میں ہر قسم کی پریشانی کا ازالہ ہوتا ہے سعید اعلی حضرت کیسے عاشق رسول ہیں ذہن کی وسط تو دیکھیے آپ کا ذہن کہاں تک پہنچتا ہے سرحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی قیامت اس سایہ رحمت میں جگہ عنایت فرمائے پد بیس را کے سا مل ہمر ہم کی سایہ اے سا مل ہم دل مم دو تیرا پت پہ کی رحمت کی آمد نور کی آمد پورنور کی آمد ویور کی آمد مرحبا یا مرغ با مرغ